اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگلے اور پچھلے سب ایک متعین دن کے وقت ضرور جمع کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ ان کے شبہ کی تردید میں یہ کہیں کہ آدم کی تمام اولاد جو گزشتہ زمانوں میں دنیا میں پائی گئی اور جو اب موجود ہیں جن میں تم بھی ہو اور تمام لوگ جو رہتی دنیا تک پیدا ہوں گے سب کے سب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے ایک فرد بشر بھی کہیں جا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ نے سرحود آیت ایک میں فرمایا ہے